ای یسقفوکم یکونوا لکم اعداء او يبسطو الیکم ایدیہم ولسنتہم بالسوء وودو لو تکفرون اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور اپنے ہاتھ ہوں اور اپنی زبانوں سے تمہیں ایذا پہنچائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرقین کی حالت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے زبردست دشمن ہیں اگر یہ تمہیں پالیں اور تم پر ان کی گرفت مضبوط ہو جائے تو تمہیں کبھی نہ چھوڑیں اپنی زبانوں سے بھی تمہیں ایزا پہنچائیں اور اپنے ہاتھوں سے بھی یعنی گالی دیں ماریں اور قتل کریں ان کی تو دلی تمنا ہے کہ تم سب اسلام سے برگشتہ ہو جاتی اور دوبارہ کفر کو قبول کر لیتی